ہرگز نہیں بے شک وہ آگ کا شغلہ ہوگا وہ تو سر کے چمڑے ادھیر ڈالے گا لیکن اس دن نہ کوئی رشتے داری کام دے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا ہر آدمی کے پاس صرف اس کا اچھا یا برا عمل ہوگا اور اس کے نتائج کا اسے سامنا ہوگا اور وہ آگ ہوگی جس کا مجرموں سے وعدہ کیا گیا تھا اس کے شدید ترین انگارے ہوں گے جو سر اور ہر عزو کے چمڑے کو ادھیڑ کر الگ کر دیں گے جس کے الگ کرنے سے آدمی مرتا نہیں لیکن انتہائی تکلیف و مصیبت میں ہوتا ہے اس دن جہنم اپنی طرف ہر اس کافر و سرکش کو پکارے گی جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کی تھی اور اسے پسے پشت ڈال دیا تھا اور مال اکٹھا کر کے تجوریوں میں تہ بند کرتا رہا نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی اور نہ اس میں سے صدقہ خیرات کیا اور جسے جہنم پکارے گی اسے دھکے دے کر اس میں پہنچا دیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے التور آئے تیرہ میں فرمایا ہے یوم جس دن وہ دھک کے دے کر آتیش جہنم کی طرف لائے جائیں گے